بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسم کا اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مول ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے